محمد وزی اللہ اللہ علیہ وسلم آدمی جب فانی دنیاوی فانی چیزوں کو مقصد اور معیار بنا لیتا ہے تو یہ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی فانی چیزیں جو ہیں یہ تو کسی بادشاہ کے بس میں بھی نہیں ہے تو ساری کی ساری حاصل کر لے اور مکمل اس کی دسترف میں ہو جائیں مکمل کے کابل میں ہو جائیں جب اس کی وجہ آج بھی لگتا ہے اس کی وجہ کوڑنا شروع کرتا ہے اس کی فکر میں لگتا ہے تو پریشانی پریشانی پریشانی ہی پریشانی آپ کے مسائل کھڑے کرتا رہتا ہے اور یہ مسائل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں عدیب شریف آئی ہوئی ہے کہ جو آج بھی دنیا کو اپنا نسبلین اور مقصد بنا لیتا ہے تو ایک ایسی مصروفیت جو ختم نہ ہو ایسی جس کا خاتمہ نہ ہو تیسرا کون سا ذاب ہے ڈاکٹر سیاسی ایسی تندرستی اور اس کی تندرستی ختم نہیں ہوتی مگر ظاہل نہیں ہوتا مصروفیت وہ آپ پاک ای مصرفیت اسے جان نہیں چھوڑ سکتا کے بارے میں میں نے غور کیا کے بارے میں کوئی کھانا نہیں مل رہا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں غیر اس کی آمدین ایک لاکھ کی ہوگی اس کے بسائے دو لاکھ کی جب دو لاکھ آمدنی پہنچائی تو بسائل تین لاکھ کے ہوگی تین لاکھ کا پہنچا دم سال چار لاکھ کے بڑھتے ہی گئے بڑھتے ہی گئے آج کوئی امتحان نہیں ہمارا مرغہ آج میں چلا گیا وہ نولا صاحب وہ اس طرح ہے کہ یہ پورے ملے میں یہ بڑا مانیٹر تھا تو کسی دوسرے دوسرا مرغا خرید لیا وہ مرغہ جو آیا اس نے اس کو لڑائی کی اس کو بگا دیا چاروں مرغیاں اس کی اس نے اگوا کر وہ جو آ, باہر نکلتا ہے بس اس پر آتا ہے اس کی جو آتا ہے یہ بھاگ کر چلا جاتا ہے نہ پھر اذان ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہاں تو وہ جس وقت میں آ جاتا ہوں پھر وہ میرے پاس آ جاتے بگاؤ اور مرغی واپس کرو تو اس کو جب بگا کر واپس کرتا ہوں پھر اس کی طبیعت ورنہ ڈپریشن میں چلا گیا اب اس کو ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے <laughs> <laughs> ایک علاج ایک اس مرغے کو آدمی خرید کے ضبع کرے تو پھر اس کا علاج ہوگا تو ویسے میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے انسان جو ہیں یہ ہمارے اس مرغے جد میں ذہین ہے اور ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں تو یہ ایک چیز مقصد بنے گی شیر بازا صاحب دو لذیذہ عجیب سناتے تھے لال فرمایا یاد آئے اثر کو بھی یاد آئے ابھی بھی یاد آئے ای تو یہ لذیفہ سناتے تھے کہ مر جائے نا اس کو نہانے کے لیے تاخیر پر ڈالا جائے تو اس وقت عورت گزرے تو اس کے دانت کھل جائے گی ایک تیسرا دوسرا چونکہ کافی کام بھی کئے ہوئے تھے ریسرچ بھی کیے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے ایک نر گوریلا اور مادہ گوریلا کا جوڑا اس نے پالا چوکٹے رہتے تھے کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کو آ... نر جو تھا اس کا اس کا نے بجنے میں ڈال دیا اور دوسرا نر لے کر آ گیا تو نیا جوڑا اس کے سامنے پھرتے رہتے تھے یہاں تک اس کو پپٹیکنسر ہو گیا نئے میں زخم ہو گیا بند گوریلے کو اور ایک دوسرے پوری کلٹیاں کی اور بس بڑھ گیا جہاں رکھنا دور سے بڑے سنودا صاحب کو بڑا افسوس ہو گیا اس موت پاس کی <laughs> <laughs> شکار ہو گیا اب آپ کو میں اپنی آنکھوں دیکھی کہانی سناؤں میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی داخل ہوا اس نے مجھے ہاتھ میں شادی کارڈ دیا اس طرح اور میں لیا میں نے پڑھا میں نے کہا فلانا ڈاکٹر کی فلانا تاریخ کو شادی ہو رہی ہے اور اس کا ولیمہ ہے تو بیٹھے کے لوگوں کو چلے بولتے کس کا کارڈ ہے کیا لکھے ہو رہی؟ میں تو ان کو سنانے کے لیے میں نے کہا کہ یہ کارڈ ہے فلاں ڈاکٹر کی شہر میں شادی ہے اور اس کا جو ہے تو ولیمہ ہے یہ بات جانے والی میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھا تو سر یہ ولیمہ ولیمہ نہیں ہے یہ مجھے ڈپریس کرنے کے لیے اچھا کارڈ چھاپا ہے اور چونکہ میں تمہارے پاس ہوتا ہوں اسے یہاں بھی دیا اب یہ صحیح اچھا سمجھدار ڈاکٹر بات خلاف واقعہ تھی نہیں نان کوآڈیٹ بات تھی خلاف واقعہ تھی یہ میں پہچانتا ہوں اور اس کی شادی ہے تو گزر گئی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ڈاکٹر صاحب ہمارے میرا حفظہ ختم ہو گیا ہے میں کلاس نہیں لے سکتا سارا تجربہ تھا کہ میں کلاس نہیں لے سکتا ہوں چھٹی چھ مہینے کی چھوٹی اس کو دے دیا گھر بھیج دیا دو مہینے بعد یہ آدمی آیا تو اس نے کہا آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ یہاں پر ہوا تھا ایک کارڈ آیا تھا اور میں نے کہا مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ وہ اس طرح تھا کہ اس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا اور میرا رشتہ نہیں ہوا یہاں پر تو یہ وہ ہاف کا رشتہ ہو گیا اور کار سامنے آگا جب آپ نے پڑھا تو میرے ذہن پر ایسا ایسی ضرب لگی کہ میں سائکلٹک مریض ہو گیا اور دو مہینے میں آج... اوکھے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا رشتہ ہوا ہوتا ہو سکتا ہے رشتہ خرابی کی اس کو ساتھ خواب میں دیکھا ہے میرے کہنے کے ساتھ کرنے میں بلی کے خواب سے جھڑے ہوتے نا تو لڑکوں لڑکیوں کو لوگوں کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ آدمی کے دورے کا جب نفل پڑتا ہے اس کے بعد خواب دیکھ لیتا ہے بس پھر اس کو کون توڑ سکتا ہے تو ایک لڑکے نے دوڑا کرا اس نے کہا کہ جب میرے سکھارے میں وہ آئی اور پھر مجھے نہیں ملی تو مجھے نعوذ باللہ خیال ہوا کہ یہ ساری باتیں مولوی سکائب کہتے ہیں یہ اسلام آخرت اللہ رسول نعوذ باللہ کہیں سب جھوٹ ہے اس نے کہا میں بڑا نیک آدمی تھا میں نے ڈانڈی وغیرہ مڈا کر بس میں کلندر ہو گیا میں آزاد ہو گیا گلستار میں بھی کلندر کا یہی تو میں نے کہا وہ کس نے کہا تھا کس سے کھا لیا کہ نفل پڑتا خواب آ جاتا ہے تو لڑکیوں سے کی ہو جاتی ہے تو تو کہیں پڑا تھا اس میں ابھی بات نہیں وہ تو پیس سائن ڈکوسلا نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی ہوئی ہے شکرانہ جیب میں اور شکرانہ اس کی جیب میں تاویز اس کے جیب میں اب باقی تاویز کام کرتا ہے کرے نہیں کرتا شکرانہ ہو گیا کو کلانا ارے صاحب بیٹھے ہوئے تو شادی صاحب سعد صاحب گدے پر کتابیں لادے ہوئے سفر کر رہے تھے تو راستے میں بارش لگ گئی کہ یا اللہ اتنا میرا قلبی بھی کام ہوا کتابیں اب یہ اگر بارش میں خراب ہوگی میں کیا کروں گا پریشان تو گاؤں میں کسان تھا اس نے کہا کہ آپ کو بچا جلنے کا تعویذ آتا ہے اور تو جب بچا جلتی ہے اندگاہ میں بجاتا ہے کہ تو گھر لے گیا اس نے وہ چھپر کے جی گدے کو بھی کھڑا کر دیا اس کو بھی جگہ دے نے کہا ہماری گھر والی کے کا بچا تھا تعویذ لکھا اس کے لیے کہتے ہیں مجھے تو کوئی تعویذ دیا تھا اس نے تم نے تعویذ لکھا مراد خرم را نیز جاشد مراد خرم را نیز جاشودہ زائد میری بھی جگہ ہو گئی کیسان کی بیوی کی کا بچہ پیدا ہو کر باندھ کر باندھا اللہ کی شان کے کے ساتھ اس کا بچہ پیدا ہو گیا بڑا خوش بزرگ آئے ہیں اللہ کے بندے کے کتنا کام آ رہا ہو گیا مارا بھائی صاحب برحم وہ کرتا کہ وہ مجھے, مجھے کہا کرتا تھا کہ ابھی بھی کو لکھے ہیں ہم تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ ابھی دکھیے اس کو لکھتے ہیں یہ آپ نے سنا ایک دم ہوتا ہے ایک ہدا ہوتا ہے پشتے کا تو کے براؤ سے کا ہے نا تو خدا جو ہے ان پر اولیاء اللہ جن کو عربی کے الفاظ یا قرآن کے الفاظ نہیں آتے تھے یہ ان کے دم ہیں مطلب ان کی زبان سے اس وقت جو بات نکلی ہے اللہ پاک نافذ کر دیا ہے اس کا اثر ہوا ہے اب دانت کا ایک دم ہے دانت کا ایک دم ہے ادا خدا دا ادا خدا د رسول دا ادا مشن خیلند رب شف رسول دفدیر سے تو یہ دم جو ہے یہ انہوں لیا اللہ کے کلام ہے کہ جو عربی وغیرہ کے الفاظ نہیں جانتے تھے تو ان کی زبان سے بات نہیں کے لیے اللہ کرتے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کہیں بات حدیث بات نا کہ بعض ایسے ہوتے وہ ہو بارہ لوت بکھرے بالوں والے لوگوں کے گھروں کے سامنے آئے تو ان کو لوگ کھڑا ہونے دیں لیکن اللہ کی ذات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ باز اللہ تعالیٰ اس کو, اس کو کر کے دکھائیں کہ اٹھا لیں قسم اللہ کی ذات پر تو اللہ تعالیٰ کی بات کو کر کے دکھا دیں ان فاروق اللہ ان کو جب اب الفرسی نے مارا تھا تو اس میں ان کی عادت کے لیے کابل احبار رحمتہ اللہ علیہ یہ احبار رضی اللہ کابل اخبار کہتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے تابی ہیں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے بید المقدر کی فتح کے وقت سے یہ مسلمان ہوئے ہیں اور فاروق عظیلہ ان کے ساتھ مدینہ میں آ کر رہے ہیں آپ اخبار آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے ممین آپ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرے فاروق اللہ نے اس بات کو پھر نہیں مانا ہے اس طرح کا جو حواہش تھا تو اس پر انہوں نے دعا مانگ لی تھی کہ یا اللہ اب میں ضعیف ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں چھوٹی کی درخواست انہوں نے کر لی تھی درخواست کی ہوئی تھی اللہ مرد شہادت نے فیس ابھی لکھا واج ہی فی بلا حبیبی کا یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما اور قبر بحری اپنے حبیب کے شہر میں بنا سو اکرام کہتے ہیں دعائیں کیسے قبول ہوگی کیسے قبول ہوگی شہادت بھی ہوگی یہاں قبر ہی بنیں گی کہتے ہیں قبول ہوگی سے نبی میں حملہ ہوا اور عجیب واقع اس وقت کہ تو کا بھی اخبار احمد اللہ فرمایا کیا وہ روین نہیں بچیں گے نے نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو یہ بھی شخصیات میں ستے کہ وہ بات نافذ ہو جاتی ہے بس تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا عائشہ رضلا کے پاس ان کو جا کر کہنا تو میرا والد صاحب عمر فاروق امیر ممین نہ کہنا کہنا کہ میرا والد صاحب عمر فاروق کہتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو مجھے حضور صلی اللہ کی قبر اور کی قبر کے پاس دفنے کیے جائے تو جب خبر پہنچی انہوں نگاہ کہا کس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ میں ان کو دیتی ہوں ان کو خبر سنائی گی ان نے کہا بیٹا جس وقت میری روح برباد ہو جائے اور تو اس وقت دوبارہ جا کر پھر اجازت دینا کیا ہو سکتا ہے کہ میرے لحاظ کی وجہ سے ان انہوں نے اجازت دی ہو پھر جب ان کی وفات ہوئی تو دوبارہ آئے دوبارہ آئے تو پھر انہوں نے اجازت دی تو جب تک دو خبریں تھیں تو ہزارشہ وہی رہتی تھی پھر جب تیسری قبر بڑ گئی پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر میرے والد صاحب تھے اور میرے خامن تھے دونوں محرم تھے آپ جو تیسری شخص دخل ہوئے تو محرم نہیں ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مسجدوں کو چھوڑا پہ اب وغیرہ سجی الد اللہ کی وفات پر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے جنازے کو لے جا کر روزہ شریف کے آگے رکھنا اور کہنا کہ یاس اللہ علیہ وسلم وغیرہ صدیق ہے دفن کی اجازت چاہتا ہے تو اگر اجازت ہوگئی دروازہ اس کی علامت کو دروازہ کھلا یا آواز ہوئی تو پھر مجھے دفن کرنا اس کو جب لے جا کر رکھا گیا تو کا دروازہ بھی کھلا اور آواز بھی آئی کہ دوست کو دوست کے پاس لایا جائے تو یہ واقعے کے پیچھے کیا تھا جی دوسرا واقعہ وہ ہو گیا اس سے پہلے کیا تھا جی چیزوں کے ڈاکٹر صاحب کا کیسا چل رہا تھا عہدے کی بات ہوگی خیر وہ جو ان پڑھ گیا آدمی سکتے تو ان کا پہلے سے میں سے جگہ سادی رحمتہ اللہ نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب کا واقعہ تھا ڈاکٹر صاحب نے آ کر کہا جی دو مہینے یہ بات تھی کہ اس لڑکی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی سکھارا پر بات تھی نا سکھارا جب دیکھ رہے لڑکا نا تو بھوکی ہوتی ہے نا دیکھا ہوگا بھوکی ایسا چٹکے مار رہی تھی نیند کے تو ویسے کرتی ہے تو آگے پنجے پہ مارتی ہے تو اس کو خواب میں چچڑا نظر آتا ہے بڑا مزیدار کھانے کے لیے تو شاید کس بزرگوں نے ساری باتیں بادوں میں کی ہوئی یہ کچھ چیچڑا نظر آتا ہے اس پر یہ جھپٹا مارتی ہے اور جب جاگتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا باجب دیکھ لیتے نا کہ ماں ڈاکٹر صاحب ماں قتل ناشتہ کھوکھی میں کرے جبی جب جب جب جب اللہ والے آتے کہ سنگ ناشتہ کدے سیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دو مہینے جب میں نے سیکورٹری علاج کرایا تو اس میں میرے ذہن سے یہ بات نکلی کہ اس کی شادی ہو گئی چلے گا چھ مہینے پورے چھ مہینے علاج مکمل ہونے کے بعد میرا حافظہ بحال ہو گیا ہے اور میں کلاس دیتے کلاس دینا تو شروع کر دی اور اس کے بعد اس کا والد صاحب آئے ڈاکٹر صاحب اس لڑکے کی عمر ہو گئی چالیس سال میں اور اس کی والدہ ہو گئے ہیں بوڑھے تو اس کی اب شادی نہیں چاہیے ہم کیا کریں اور اس کی شادی نہیں کرتا ہے تو میں نے کہا میں بات کروں گا جی وہ چلے گئے تو اسے میں نے بلایا میں نے کہا تمہاری اب شادی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب واقعہ گزرا ہے نا اس واقعے سے اور جو مجھے لہاذہ میرا ختم ہوا اور میرے اور اشواش جو وہ ختم ہوئے اور ساتھ یہ ہوا کہ میری سیکس ختم ہوئی ہے اس سے تو لہذا میں شادی کرنے کی میری اہلیت ہی نہیں رہی ہے تو اس وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں اس کا علاج ہے تو دو سال چلتا رہا دو سال علاج کرنے کے بعد ایک دن آیا ہو دفتر میں داخلوں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کو دیکھا اس کی جلد پر چمک تھی اور رنگ اس کا بال ہو گیا سر تو میں سے تبادل سے بولا نہیں ہے تو اللہ خاموشی نہیں لگا نہیں خاموشی بجے آج را ہو گئی ہے. تو اس کے والد صاحب کو میں نے بلایا میں نے کہا جی اب اس کی شادی آپ اس میں نہ کر کے کریں بہت دن کا شکر ہے یار بول گیا اس نے مہینہ میرا خیال ہے مہینے کے دو مہینے میں سے سب کچھ مکمل کر کے شادی اس کی تیار کر لی تاریخ مقرر ہو گئی اور جو تاریخ مقرر ہو گئی آدمی گم ہو گیا اللہ آپ کیا کریں اچھا بڑھا ڈاکٹر صاحب جی آج بھی گم ہو گیا ادھر ادھر ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے جا کر دیکھا اسپتال میں داخل ہے ان نے کہا وہ کیا بات ہے کیوں داخل ہو گیا اس نے کہا جی میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے بڑی مشکل سے اسپتال سے نکالا نکال کر لائے کے ساتھ کو گرو تھا کہ اس کو برات برات سب کے باغے نہیں سب کچھ کر کرا کے اس کو. گھر کو واپس پہنچانا ہے اسی جانب. گھر کو واپس پہنچایا ہے پھر نے دو بجے نصیب فرمائے بڑا خوش تھا پھر کیا تھا شادی نے شادی پہلے کرنی چاہیے تھی اللہ <laughs> <laughs> <laughs> <hapde> <hahalajah>. ترض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ رنگ رو کی اورتے ہیں یہ موبائل یہ موٹر یہ موٹر سائیکل اور یہ چیزیں ہمارا مقصد منگائی ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے ہی پریشانی کی جڑیں اور پریشانی کی چیزیں ہیں ہمارے میڈیکل کالج کے ڈاکٹر جب پارک میں گاڑی کھڑی کرتا ہے ایک دم جب دوسرے آدمی گاڑی کھڑی کرتا ہے اس کو جب دیکھتا ہے کہ سارے دیکھتے بند ہو کر دیکھتے منہ ایسے ماڈل لیتے سارا را بند ہو کر سو لوگ سارے مہاراج چکر کہ ضروری وہی نہیں ہے کہ اس نے نیا ماڈل کھڑا کر دیا ہے اب وہ دو ہزار نے کھڑا کر دیئے چار میں بیٹھے چار کے میں بیٹھے ہوئے ماڈل کا شکر ادا کرنا اللہ کا اللہ کے احسان ماننا اور وہ نہیں ہو رہا اس کو اس کا سر چکرا رہا کیونکہ چار ماڈل دیے لیکن پنچ ماڈل سر چکرا رہا ہے چار کی کو یہ محسوس کرے اس پر خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے وہ تو نہیں ہو رہا لیکن کے دوسرے کے پنج کے کا سر چکرا رہا تو ابھی کہ میں کیسے پنج کروں گا چپڑا چپ کے کرنا آئے مریضوں کو سمجھاؤ نا کیا سمجھا ان کو سر کو میرے پاس آئے کیوں آج میرا سر چکرا رہا ہے ماڈل نیا نہیں ہوا تو یہ خوب دنیا داروں کو لوگ جو کہا گیا ہے دنیا کی ربت ساری خطاؤں کی جڑ ہے سارے پریشانیوں کا دروازہ ہے تو وجہ اس کی یہ سیاض صاحب کارون والی آیتیں پڑھ رہا ہوں mm. کارون والی آیتیں پڑھو in the, in the میں نے کو مسا بگا رہی ہوں لا تفرہ مبتلفی ماتا کا اللہ عداللہ خطا نسیب ہے میرے دنیا اعلات آه. آه. آه. تو قانون کو بارے میں فرمایا کہ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا ہم نے اس کو بہت بال دولت دیا اور اس کو سمجھدار لوگوں نے کہا کہ کرو سب کے خیرات کرو اس اللہ تعالیٰ نے آپ پریشانی کیا اور سکھائے یہ کیسے ہے مجھے صلاح تعبارہ نے نہ یہ تو میں اپنے علم سے ہے تجربہ اپنے فین تو میرے علم ہے کاروبار جو میں جانتا ہوں اسے اس میں نے کمایا اور پھر اس نے جو ہے اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اس کی چابیاں اٹھانے سے تھکتی تھی تو خان سوچتا ہوگا کہ یہ ٹرائی سرکٹ تالیس ہے بیٹھے نمال خان آیا ہاں کہ یہ ٹرائی سرکٹ ہے تو اتنی زیادہ تھے ہم جب بچپن میں ہوتے تو اس زمانے میں پاؤ کا آدھے کلو کا تالا ہوتا تھا بڑا نظر تھا اکبر لوہار اپنا لوہار بنایا کرتا تھا نا تو آدھے کلو تک کا بھی تالا ہوتا تھا <laughs> تو اس پیسے پہلے زمانے میں تو بیس بیس کلو کے تالے ہوتے ہو گئے دو دو کلو اس کی چابی ہوتی ہوگی <laughs> تو دو کلو اس بات تھکاتی تھی چابیاں خزانوں کی نوکروں کو نوکرا تو اگر نمائش سے گئی نمائش لگا کر اپنا بال و دولت نکالا اور اس کو لوگوں نے کہا کہ اتنا مسلح کارون حضر نازیم بھائی افسر قانون جتنا ابیل میں لو تو بڑے مزے میں ہیں اور وہ او لوگ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معرفت اور آخر کا فیم رسیح فرمایا توڑنے کا دیکھو یہ تو ساری عارضی اور فانی چیزیں ہیں اور یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے زندگی کا تو کارونی جب دیکھا کہ اس ترتیب کو مسئلہ اسلام سے لا رہا ہے وہ تمہاری معاشی ترتیب کے خلاف ہے اسے تمہاری معیشت متاثر ہو رہی ہے جی؟ تو اگر قابلی اگر افیم کاش کر رہا ہے تو اس سے بننے والے نشے سے زر مبادلہ امریکہ کا قابل کو آ رہا ہے اور وہ جو شراب بنا رہا ہے اس کا مبادلہ تو کابر پاکستان سے امریکہ کو جا رہا زیادہ وہ نشہ لال ہے اور وہ آرام اور کی کتاب میں شراب والا نشہ جو ہے وہ لال اور پاؤڈر والا جو آرام تو اس میں ہمارے لوگوں سے آرٹیکل لکھواتے ہیں ساری چیزیں کرواتے ہیں نشوں پر کہ اس بات کو عام کیا جائے کتابیں لکھ کر بھیجتے ہیں قرآن نزیز سے اس پہ نہیں کہ لوگوں کی زندگی بنے ان کا اللہ راضی ان سے اس کی ہے کہ ان کو جو معاشی نقصان ہو رہا ہے اس کو روکا جائے شکر معیشت کا تو بخار نے چاہا کہ مسل اسلام کی دعوت کا ختمہ کیا جائے تاکہ ان کی یہ ترتیب چل گئی سب کا خیرات کرو زکاتے سود نہ ہو یہ ساری ترسیبیں لے کر چل رہا ہے تو سر نیا پٹا اور جب بھی کہتے ہیں پھٹا ڈال دیا اس نے سڑک میں کھڈا کھود دیں جہاں تک جا کر جلد سے گاڑی گرتی اس کو پھڑا اور کھڑا کہتے ہیں تو اس طرح کیا کہتے ہیں وہ پھڑا وہٹا ڈالنا جو ہے بابرا ہے پچھتے میں ہمارے بات اس کو نہیں کرتے نا, لاجے لاجے جی. نا. خندے خندے جا لا جا کہتے وہ کرے سو تو ایک آدمی کوئی کام چل رہا ہو نا تو دوسرا جو برادری والا ہوتا اس کے لیے کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ اس کا کام نہیں چلے کہتے کر تاکال والوں کی بات والے جب ایک مرغا بہت مارتا ہے دوسروں میں تو وہ کہتا ہے کہ آدھا نمک اور آدھا آٹا ملا کر اس کو کھلا دو بس مر جائے گا دسترد کرے گا ہمارا مرغا جب اس کے مرغے نے اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ کے تعلق والے بدے وہ دنیا کی چیزوں پر مقابلہ ہی نہیں کیا کرتے ہیں اور دنیا والا جو ہے جب اس دنیا جیسے اللہ تعالیٰ حرام سے غلط سے اس کو چلا رہا ہے جب کوئی اصول کوئی شریعت کوئی طریقہ اس کے مقابلے پڑا جائے تو پھر اس حق کو اصول کو شریعت کو اس چیز کو،, کو خاتمے کے پیچھے یہ کھڑا ہو جاتا ہے ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہاں تک یہ مطلب یہ پکڑ آئی اور پھر ان کو اس کو قانون کو دسایا گیا سارے مارو دولت کے ساتھ تو پھر جو لوگ تھے دنیا دار جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ رہے تھے انہوں نے کیا کہا کیا سٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ دیجیے تو انہوں نے بات کیا کہہ ہے رزو حضر ناظیم اور وہ آگے جو لوگ تھے جن کے پاس علم تھا ان کا بیان ہے پھر آگے ان لوگوں کا کہ جو, جو ان نے اس, اس, اس حال کو دیکھا تو اس کے بعد کہا کہ ہم تو بڑی غلطی پر تھے ہم تو بڑی غلطی پر تھے اور ہم جس مال کو ضرورت کرو فر کو دیکھ رہے تھے ہم سمجھ کہ اس کی زندگی بن گئی ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے بات تو ویسی نہیں تھی مقان جن کو ہو گیا کانندال کرنیشا ہو یا امن تو اس کا انجام ہی ہونے والا ہوتا ہے ہر فانی چیز کے تعلق اور ترتیب اس لیے کہتے ہیں اس کے ساتھ بقدر ضرورت تعلق رکھو بقدر ضرورت تعلق رکھو علی پور کی میں مالی خانقاہ وہاں پر گئے ہم اجتماع میں شامل ہونے کے لیے تو ڈاکٹر منصور صاحب جو اب منتقل میں, میں آج کرا کہ منظور الزر شاہ صاحب کی وفات ہوئی کوئی چیف انجینئر تھے اس کے بانی تھے تو کہا کہ یہاں پر نال الماریاں لگاؤ گے کہ یہاں مٹی کے تاکوں میں ہی ساری چیزیں اور کتابیں سب رکھو گے کہ یہاں پر الماریاں نہیں لگاؤ گے اور وہ کسی جگہ کوئی کڑی ٹوٹ رہی ہے اس کے نیچے میں ایک لکڑی ادھر رکھی ہوئی ہے کسی جگہ کودر رکھی ہوئی ہے تمہارے ساتھی کہہ رہے وہ وہاں پر ہوں کہہ رہے تھے بخشی مختار الدین صاحب ایک تمہارے ساتھ ڈاکٹر صاحب سا ایسی اچھی عمارت ہے جس کے نیچے ٹوٹے ہوئے ستون لگے ہوئے ہیں کسی جگہ سے ٹیڑی ہو رہی ہے اور اتنی بارشیں گزری ہیں اور یہ نہیں ٹپکی ہوئی ہے دوسروں نے کہا مختار الدین صاحب نے کہا کہ تاکوں میں کتابیں رکھی جاتی ہے لیکن کو دمک نہیں لگتا ہے کہتے کہ شاہ صاحب کی زندگی تک تاکہ میں رکھی ہوئی کتابوں کو دمک نہیں لگتا تھا کتاب جو ہے تو ان کی وفات کے بعد جو ہے تو پھر لگائے وہی ان کی وفات کے بعد ہوئے تو ڈاکٹر منجور صاحب کہتا کہ میں اس کی بڑی خوبصورت الماری ان کے لیے لایا ان الماریوں کے لیے اے کتابوں کے لیے تو پیروں نے قبول نہیں کی پھر, پھر میں نے بہت زور لگایا پھر نے کہا کہ اس کو دنان سا آدھا کاٹو آج کو تم لے جاؤ آج کو یہاں چھوڑ, چھوڑ کر جاؤ تاکہ اس کا سارا حسن جمال ختم ہو جائے سبحان سب پریشان ہو دنیا کی چیزوں کو مقصد بنا کر مل؟ مل؟ ان کے پیچھے پڑ کر ان کو مقصد بنا کر پریشان اور کم اس اسدمی کو مقصد تو بنانا ہے اپنے اعمال اور زندگی کو درست کرنا اس میں تراش خراش کاٹ چارٹ کرنا کس میں کمی نہ ہے اگر کمی نہیں ہے تو پھر باقی سب جگہ اللہ رست کرے گا اگر امال ضائع ہو رہے ہیں سمجھے کہ سب کچھ عمال ضائع کر دیا آخرت کو بھی ضائع کر دیا دنیا کو بھی ضائع کر دیا تو افسوس سو امال کے ضائع ہونے پر ہونا چاہیے اور کوشش تو امال کے اصول کے پیچھے کرنی چاہیے کوئی بات پوچھا آپ یہ ذکر کرتے ہیں جی یہاں کی آپ کے بیان میں جتنی باتیں سنی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی منہ سے سوچنے اور اس کا مہوس جو ہے وہ دل ہے لیکن انسان جو ہے وہ سوچتا علط سے اس کا ڈفرینس دیر ہوتا انسان دل سے ہی سوچتا ہے یا سب کچھ دل میں ہی ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو تو اس کو پتا چلتا ہے کہ دل سوچتا ہے جس کا دل زندہ نہ ہو تو پتا نہیں چلتا کہ دل سوچتا ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھائیں تو مردہ دل والے کو دل زندہ کرنا چاہیے تو ان کو پتہ چلے گا کہ دل سوچتا ہے اس پر پوری تعریف میں نے لکھی ہے وہ چھپائی کے بعد آ جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اللہ کے تالک والے اللہ کے تعلق والوں کا دل سوچتا ہے ان کو پتہ بھی چلتا ہے ان کو پتہ چلتا کہ یہاں تک اگر سوچ رہی ہے یہاں سے آگے دل سوچ رہا ہے میں گھر میں رہا کرتا تھا تو اس میں دو کنیکشن لیے ہوئے تھے ہم نے دو ٹرانسفارمروں کے ایک ٹرانسفارمر کی بجلی بند ہو جاتی تھی دوسرے کی چالو ہو جاتی تھی تو ہمارے گھر کی بجلی بند نہیں ہوتی تھی لوگ بڑے آرام سے تو دو ٹرانسفارمر کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا ایک کر رہا تھا تو ان بجلی بند ہو جا رہی تو اقبال نے جو کہ اچھا ہے جن کے پاس رہے پاس بار لیکن کبھی کبھی اسے طرح بھی چھوڑ بے دیس پڑھاتے سے نمرود بیش قکل ہے میں تماشائے اور یہ جو ہے اس کا آزمود اگلے دور اندیش کا دیوانہ خیش یہ مسئل کا ہے اقبال ہے اگلے دور اندیش کاز اقبال کا یہ کہ میں نے اگلے دور اندیش کو آزمایا اس کے بعد اپنے آپ کو دیوانہ بنایا تو یہ سال جو بھی آپ سے کرے نا اسے میرے پاس بھیجے کہیں کہ اس کے پاس 6 مہینے اس کو دو تاکہ دل تمہارا زندہ ہو پھر تم خود سمجھو گے کہ دل سوچتا ہے تمہیں ثبوت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ایسے اس پر میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عام آدمی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل سوچتا ہے عام آدمی کا قلب بھی ایک ہاتھ تک کام کرتا ہے اس پر میں نے بات کی ہوئی اس میں میں تھوڑی دیر کی بات نہیں ہے کہ اس کو میں سنا دوں آپ کو